بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چوراسیواں دن چوبیس ربی الاول نمبر ایک اسلامی تاریخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے پچاس دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا شاہ یمن امرہا ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی مورقین کا بیان ہے کہ جس وقت حدود صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ٹھیک اسی وقت کسرا کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آ گیا اور اس کے چودہ کنگرے گر گئے اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر ایک ہزار سال سے جل رہی تھی ایک دم سے بجھ گئی گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچہ پوری دنیا میں ہوگا جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا اور جو کسی ایک قوم قبیلہ و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا نمبر دو خدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت رفار رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا حضرت رفار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ تھوڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا اگر وہ اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی پورے اتریں گے اور اگر وہ خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں اچھی موت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو اللہ احینی ما کا نتل حیات خیر اللی و توفنی وفا تو خیر اللی ترجمہ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے تھوڑی روزی پر راضی رہے اللہ تعالی بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ رنج کی وجہ سے کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھپتا رہتا ہے اور جس لڑکی کی پیدائش کی اس کو خبر دی گئی ہے اس کی شرمندگی کی وجہ سے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو مٹی میں چھپا دے وہ بہت ہی برا فیصلہ کرتے ہیں نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اے انسان تجھے اپنے رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈھاڑ رکھا ہے کہ تو دنیا میں پڑھ کر اسے بھلائے رکھتا ہے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا اور پھر تیرے تمام اعضا ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے پھر بھی تو اس سے غافل ہے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کی نہریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک نہر پانی کی ایک شہد کی ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی نوٹ جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی نمبر نو طب نبوی سے علاج سب سے عمدہ غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین غذا موسم کا پہلا پھل ہے نوٹ یوں تو میوہ اور موسمی پھل صحت کو برقرار رکھنے اور موسمی بیماریوں سے بچنے کا اہم نسخہ ہے مگر موسم کا پہلا پھل غذا کے اعتبار سے سب سے عمدہ ہوتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو